حم الله رب العالمین وصلات والسلام وسلام عا سدل اما بعد فاعوذ باللهی من الشطان الرجین بسم الله الرحمن الررحیم صلات والسلام ععلی کا یا رسول اللهوع علی کا وصحاوی کا یا حبیب الله اصلات والسلام وسلام ععلی کا یا نبی الله والال ععل کا وصحوی یا نور اللهہ میچھے بچے اسلامی بھائیوں اور مدننی چرنل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اور اس سلسلے میں امامش کو محبت مجدد د دینو مملد سالت، میرے آقا نعمت، امام احمد رضا خان رحمان کے مبارک کلام آپ کا بڑا ہی ہدائی کے بخشش اس سے کسی ایک کلام کو ہم چنتے ہیں اس کو طرز میں بھی سنتے ہیں نصر میں بھی سنتے ہیں اور اس کی شرحی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج بہت ہی شاندار کلام ہم نے چنا ہے ویسے تو سرکار علی سلاۃ والسلام کی نات لکھنا ہی بڑا مشکل کام ہے اور پھر اوساف مصطفیٰ پیارے آقا علیہ اصلاۃ والسلام کے کمالات کو بیان کرنا واقعی یہ بڑے کمال کی بات ہے مگر اعلی حضرت کچھ خاص ہی کرتے ہیں آج اس کلام میں جو ہم نے سننا ہے امام کو محبت نے نبی پاک علیہ اسلات وسلام کی ایک یو سمجھیے کہ پیارے آقا کے جس میں اکدس کے خاص حصے کو یو سمجھیے موضوع سخن بنایا ہے اس پر کلام کیا ہے اس پر اپنے اشار تحریر فرمائے ہیں اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جسم کے کسی ایک حصے نارملی وہ حصہ ہے جس کو ویسے بھی اتنا بیان نہیں کیا جاتا دیکھے نا محبوب کی آنکھوں کی بات محبوب کے لبوں کی بات محبوب کے حسن کی بات محبوب کے بالوں کی بات تو کی جا سکتی ہے اور ان کی اداؤں کی بات بھی کی جا سکتی ہے بگر کسی کی ایڑیوں کی بات اور ایڑیوں کی بات بھی اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت کے ساتھ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی قلم رضا کی کیا ہی خوبصورت یہ شاندار سمجھے مثال موجود ہے اس کلام میں جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم جس کلام کی بات کر رہے ہیں آل حضرت امام اہل سنت نے اس کلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڈیوں کا تذکرہ کیا ہے اور گویا یہ پورا کلام ہی نبی پاک علیہ السلاۃسلام کی مبارک ایڈیوں کے گرد گھوم رہا ہے قدم مصطفیٰ میں نچھاور ہوتے نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب سے محبت ہو تو ایسی ہو کہ وہ ایڑیاں ایڈی وہ پاؤں کا وہ حصہ ہوتا ہے اسلامی بھائیوں جو نارملی نظر بھی نہیں آتا سبحان اللہ شہن شاہ جو برادر یہ لکھا نا کہ آسما گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصد میں اتارا کرتا تو کیا شان ہے اب آئیے مبارک ایڈیوں کے تصور میں ہو جائیے وہ شاعر لکھتے ہیں جب چاند سے بڑھ کر ایڈی ہو رخ کا عالم کیا ہوگا واقعی اس ایڑی کے کمالات کو آج ہم نے سننا ہے آرس دے شمسو کمر سے بھی ہے انور ایڑیاں ارش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں تھوڑے مشکل الفاظ ہیں پہلے اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں آرس کہتے ہیں رخسار کو شمسو کمر سورج اور چاند اچھا انور سے مراد بہت زیادہ نورانی خوشتر زیادہ عمدہ اچھا اب اس شیئر سے مطلب کیا بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاؤں مبارک کی جو با برکت ہیں نا وہ سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن اور منور ہیں بلکہ یوں کہوں کہ آپ کی ایڑیاں ایسی خوبصورت ہیں کہ عرش معلہ نے ان کو اپنی آنکھوں کی پتلی بنا لیا ہے آنکھوں کی پتلی بھی ایک محاورہ ہے کہ کوئی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے کسی کی آنکھوں میں بس جاتا ہے انگریزی میں ایپل آف آئی کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے آنکھوں میں بس گیا ہے سبحان اللہ تو ارش نے اپنی آنکھوں کا تارا جو ہے اپنی آنکھوں کی پتلی جو ہے وہ آپ کی ایڑیوں کو بنا لیا ہے اور مہرج کی رات پیارے آکا علی اثرات السلام انہیں مبارک ایڑیوں کو لے کر جب ارش میں تشریف لے گئے تھے تو ارش نے بوسے لے کر اپنے دل کو ٹھنڈا کیا تھا بہت خوبصورت شعر رہنا ہم سے زروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اب ذرا اس تصور میں کہ نبی پاک علی اثرات والسلام کی ببارک ایڈیاں وہ ہیں جو شمس و کمر سے بھی انور ہیں منور ہیں اور پھر آسمان جو ہے اس کی آنکھوں کا تارا اس کی آنکھوں کی پتلی بھی میرے آکا علی سرات اسلام کی ببارک ایڑیاں ہیں اور ذرا تھوڑی سی بات کروں گا اگر سمجھ جائیں گے تو اور لطف آئے گا کمپیرزن تقابل تو دیکھیے بات پیارے آکا کے سرے انور کی نہیں ہو رہی بات ایڑیوں کی ہو رہی ہے اور اس کا کمپیرزن کیا بیان ہو رہا ہے کہ وہ ایڑیاں اتنی منور ہیں کہ چاند اور صورت سے زیادہ منور ہیں آسمان اور ارش جو ہے اس کی آنکھوں کا تارا کیا ہے وہ نبی پاک کی مبارک ایڑیاں ہیں کیا بات ہے آل حضرت کے تخیل کی اور آپ کے تقابل کی پھر شیر کو سنیے عارض شمس و کمر سے بھی ہے انور ایڑیاں ارش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں آریزے شمسو کمر انور عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شیر سنیے جا بجا پر توفگن ہیں ہے پر ایڑیاں دن کو ہیں خورشید شب کو ماہو اختر ایڑیاں سبحان اللہ اب ذرا اس کی مشکل معنی سمجھ لیجیے مشکل الفاظ کے سمجھتے ہیں جا بجا یعنی ہر جگہ خورشید کہتے ہیں سورج کو شب کہتے ہیں رات کو و اختر کسے کہتے ہیں چاند اور ستاروں ماہ کہتے ہیں چاند کو اختر کہتے ہیں ستاروں کو اب اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ آسماں کی وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں میرے آقا علیہ اسرات اسلام کی ایڑیوں نے نور نہ بکھھیرا ہو ہاں ہاں انہی کی ایڑیوں سے نور کی خیرات لے کر دن کو سورج چمکتا ہے اور انہی ایڑیوں کی برکت سے رات کو چاند ستارے جگ بگاتے ہیں میرے آقا جب عرش پر تشریف لے گئے تھے مہراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آسمان پر جا بجا نبی پاک کی ان مبارک ایڑیوں کے مبارک نور برساتے نشان موجود ہیں محبت کی بات ہے اور بڑے پیارے انداز میں کی جا رہی ہے سبحان اللہ ذرا تصور کیجئے کہ جب شب مہراج کے دولا میراج کی شب آسمانوں پر گئے تو کس طرح مہرو ماہ نے لپک لپک کر پیارے آقا کے قدموں کی اور گردے سواری کی خیرات لی اور آج ان پر یہ چمک دمک جاری ہے بہت پیارا انداز بڑا نرالا انداز جو اعلیٰ حضرت کے قلم میں نظر آتا ہے لکھتے ہیں جا بجاب پر تو فن ہیں آسماں پر ایڑیاں دن کو ہیں خورشید شب کو ماہو اختر ایڑیاں جا بجا پر گنگ ہے گنگا جا پر تو پی گنگا پر, گن پر ایڑیا جا شکو ما کو ہے خرش شب کوختر میرے بچے اسلامی بھائیوں اور مدبی چینل کے ناظرین اب جو شیر ہے اس کو اس کلام کی جان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کمال بات کرتے ہیں آدرت کیا لکھتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں کمال بات لکھی ہے ایک ہی مشکل لفظ اس میں نظر آتا ہے منعم یعنی دنیا دار لوگ نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر کی جو سمجھے راحتوں کو جمع کرنے کی جو کوشش میں لگے ہوتے ہیں اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ان کا منگتا جو نبی پاک یہ پاکرات اسلام کے در کا منگتا ہے نا وہ اپنے پیر سے ٹھکراتا ہے ان چیزوں کو جو دنیا کے تاج ہوتے ہیں دنیا کی نعمتیں دنیا کی بادشاہی اس کو نہیں چاہیے ہوتی یعنی دنیا کے جو دنیا دار لوگ ہیں نا جن راحتوں جن بادشاہوں جن کرسیوں کے چکر میں ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں یہ یہ منصب مل جائے یہ عہدہ مل جائے اور آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا عرصہ کرسی مل بھی جائے تھوڑا عرصہ عہدہ مل بھی جائے تھوڑا عرصہ کوئی منصب مل بھی جائے اس کے بعد جب وہ منصب جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا حالانکہ زندگی بھر ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں کہ وہ منصب مجھے مل جائے مگر جو سرکار علی سرات اسلام کے در کا منگتا ہوتا ہے نا اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اسے ٹھوکر پر رکھتا ہے کیونکہ پیارے آقا کی جو در کی غلامی ہے نا آپ نے پہلے بھی ایک کلام میں شیر سنا ہوگا زبردست انداز میں دنیا کے تاجداروں کو جوڑا تھا کہ کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے ایک اور جگہ بڑی خوبصورت بات شاعر نے لکھی نا تختہ سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں۔ بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں تو نبی سلاۃ السلام کے در کی گدائی جسے مل جائے وہ دنیا کی بادشاہی کو کیا کرے گا وہ ایسی بادشاہت پا لیتا ہے کہ سدیاں گزر جائیں دلوں پر حکومت جاری رہتی ہے دیکھیے نا پاک و ہند میں بڑے, بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے مگر آج بھی خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی بادشاہت کیسی ہے آٹھ سو سال کے قریب وقت ہو چکا ہے آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے صحابہ کرام کا تذکرہ آج بھی موجود ہے تو یہ دنیا کی بادشاہی کے لیے نہیں بلکہ سرکار علی اثرات اسلام کے در کی گدائی کے لیے جیتے ہیں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے. توبہ سے پہلے بہت بڑے بادشاہ تھے بڑا منصب تھا بڑا پیسہ بڑے خادم مگر جب آپ نے اللہ کی راہ اختیار کی دنیا کی نعمتوں کو دنیا کی بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگل بیابان میں چلے گئے تو تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور بادشاہ قریب سے گزرا کا ابراہیم تم نے بادشاہ بادشاہی چھوڑ کر کیا پایا تو آپ نے اپنی ایک سوئی جو ہے وہ دریا کنارے بیٹھے تھے پانی میں ڈال دی اور مچھلیوں سے کہا میری سوئی مجھے لا دو تو کوئی چھوٹی مچھلی جو ہے منہ میں سونے کی سوئی لے کر آ گئی کوئی چاندی کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی آپ نے فرمایا مجھے یہ نہیں مجھے اپنی لوہے والی سوئی چاہیے پھر ایک مچھلی سوئی لے کر آئی اور آپ کو پیش کی آپ نے اس بادشاہ سے پوچھا بتاؤ وہ بادشاہ اچھی تھی یہ بادشاہی اچھی ہے پیارے آکار اسرات اسلام کے در کی گدائی اختیار کر لی جائے تو وہ کچھ مل جاتا ہے جس کا تصور بادشاہ بھی نہیں کر سکتے تو اے میٹھے اسلامی بھائیوں جو دنیا کی نعمتوں دنیا کے منصب دنیا کی وجاہت کے چکر میں رہ کر بعض اوقات گناوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر گدائی اختیار کرنی ہے دنیا میں بھی ترقی اختیار کرنی ہے آخرت میں بھی سرخروی چاہتے ہیں سرکار علیہات اسلام کے در کی گدائی کو تھام لیجیے وہاں کی فکیری مل گئی نا وہ دنیا کے بادشاہوں سے بہتر ہے شاندار بات شاندار انداز میں لکھتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج جن کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں ان کا مگ پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج ان کا مگ را دے وہ راتار جس کی خاطر مر گئے من ہم رگڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے من ہم رگڑ کر ایڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب جو شیر ہے کیلکولیشن اللہ غنی کیا حساب کتاب ہے سنت کا لکھتے ہیں دو کمر دو, دو ستارے دس ہلال ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اتہر ایڑیاں کمال شیر ہے اور کمال کی کیلکولیشن ہے کمر کسے کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائی چاند کو کہتے ہیں پنجہ خر کسے کہتے ہیں سورج کا پنجہ اچھا ہلال پہلی رات کا چاند پائے اتھر یعنی پاؤں مبارک اب آلہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیے گا امام علیہ سنت لکھتے ہیں آقا علیہ سرات اسلام کے قدم مبارک کے جو دو پنجے ہیں نا گویا چاند اور سورج ہیں یعنی پنجوں کے پھیلاؤ کو چاند اور سورج کی کرنوں سے مطابقت شعاؤں سے خوب مطابقت ہے اچھا ایڑیاں جو ہیں یہ دو ستارے ہیں اور پاؤں مبارک کی انگلیوں کے جو دس ناخن ہیں نا وہ پہلی رات کے دس عدد چاند کا ہلال کا منظر پیش کر رہے ہیں پہلے شہر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جس طرح دوسرے شیر کو جوڑا گیا ہے یعنی پہلے ایک ان چیزوں کی بات کی بات ہے کہ کمر کیا ہے ہلال کیا ہے اور سورج کیا ہے پنجا خور کیا ہے اور پھر اگلے شعر میں ان تمام چیزوں کو وہاں پر جا کر کس خوبصورت انداز میں منطبق کیا ہے فٹ کیا ہے یہ کمال آلہ حضرت ہی کا ہے کوئی ماہر شاعر ہی یہ بات کر سکتا ہے دوبارہ سنیں گے تو سمجھ آئے گا دو کمر دو پنجا خور دو ستارے دس ہلال ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اتھر ایڑیاں یعنی نبی پاک کے مبارک پیروں کی شان بیان کی ہے اور کس خوبصورت انداز میں ایک ایک انگلی مبارک کے ناخن کی تعریف بیان کی ہے مگر کس خوبصورت انداز میں یہ کمال آلہ حضرت ہی کا ہے دو کمر دو پنجا خر دو ستارے دس ہلال ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اتھر گیریا. دو کا تو پن جائے خل دو ستارے دس ہلا دو کا دو پن جائے خل دو ستارے دس ہلا ان کے تل پنجے نا ناخ پائے سبحان اللہ سبحان اللہ بیجے بیجے اسلامی بھائیوں اب نبی پاک علی اثرات کے مبارک ایڈیوں کا تذکرہ ایک نئے انداز سے جی ہاں میرے آکا علی اثرات والسلام کا یہ معوجہ رہا کہ میرے آکا جن پتھروں پر مبارک پیر رکھتے بعض اوقات وہ پتھر ان ایڑیوں کا نقش گویا اپنے دل میں شمولیا کرتے نرب ہو جاتے آج بھی دنیا میں کئی ایسے پتھر موجود ہیں جن پر پیارے آکا کے تلووں کا نقش باقاعدہ آل حضرت کرتے ہیں ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں یعنی یہ بات ہو رہی ہے بے تکلف سے براد بے دھڑک یعنی وہ پتھر کیسا شاندار ہے جس کے دل میں یعنی جس کے اندر نبی پاک علیہ سلاط اسلام کی ایڑیاں جو ہیں وہ جگہ بنا لیں وہ پتھر گویا وہ برکتیں اپنے اندر سمو لیتا ہے تو جب ایک پتھر نبی پاک علیہ السلاط اسلام کے مبارک قدم لگنے سے اس قدر مبارک ہو جائے کہ پیارے آقا قدم رکھیں تو اس کا نشان اس پر نقش ہو جائے اعلی حضرت بڑا پیارا انداز اختیار کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہی پتھر مجھے مل جائے اور اسے سینے سے لگا لوں تو یہ جو سینہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے یہ نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام کے عشق کا مدینہ بن جائے اور اس سینے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ اس مبارک پتھر جو اپنے دل میں نبی پاک کے مبارک قدموں کے نقش کو گھر کر لیتا ہے کاش میرے دل میں بھی سرکار علیہ اثرات والسلام کے عشق کی اے سی یوں سمجھیے کہ فصل داخل ہو جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ کا عشق ایسا راسخ ہو جائے کہ پھر کچھ اور نظر نہ آئے یہ ایک انداز اعلی حضرت نے اپنے صلوات والسلام میں بھی اختیار کیا کیا پیارے انداز میں عرض کی کہ آقا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پانچ سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ آئیے ذرا غور سے شعر کو سنیے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑئے بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں ہائے اس پاتھر سے اس سی نیکسمت پھوڑیے ہائے اس پاتھر سے اس سی نیک قسمت پھوڑیے کلف جس کے دل میں جے گھر اڑیا بے تکنف جس کے دل میں جوں کرے گھر سہان اللہ سہان اللہ اب نبی پاک اللہات اسلام کی ایڈیو کا تقدس کیسا ہے اس کی یو سبھی جی پاکیزگی کا عالم کیا ہے آلادرت لکھتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوھر ایڈیاں تاج روح القدس یعنی حضرت جبریل عمین علیہ السلام کا روح القدس کہتے ہیں حضرت جبریل عمین کو تو حضرت جبریل عمین علیہ السلام کے تاج کے موتی جو ہیں اب آگے بات کر رہے ہیں پاکیزہ گوھر اس سے مراد کیا ہے میرے بیٹیز کامی بھائیوں اس سے مراد یہ ہے کہ پاکیزہ گوہر کہتے موتی کو پاکیزہ موتی وہ رکھتی ہیں نبی پاک علیہ السلات السلام کی مبارک ایڈیا یہاں مراد یہ کہ جب کی شب جبری علیہ السلات والسلام نبی پاک علیہ السلۃ السلام کو جگانے تشریف لائے آپ امیر رضی اللہ تعالی انہ کے گھر آرام فرما ہے بوسا دے کر تلو کا بوسہ دے کر جبری امین نے جب نبی پاک علیہ سلاط والسلام کو رب کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے عرض کرنا تھا تو جب کوئی بوسہ دیتا ہے نا تو اس کا تاج بھی قدموں میں جھک جاتا ہے حالانکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں اب آلات کا ایک تخیل ہے کہ روح القدس کے سر پر جو تاج ہے اس تاج میں جو موتی ہے نا وہ بھی نبی پاک کے تلووں کا سجدہ کرنے کے لیے بےتاب ہیں وہ تلووں کی شان وہ میرے آقا کی ایڑیوں کی شان ہے کہ روح القدس کے تاج کے موتی جو ہیں وہ پیارے آقا کے قدموں پر قربان ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں شاعر لکھتا ہے نا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے تلووں میں دیکھا تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں نبی یہ پاک کی مبارک ایڑیوں کی شان مختلف زاویوں سے اور مختلف انداز میں بیان ہو رہی ہے آئیے شیر کو دوبارہ سنیے اور ان مبارک قدموں کے تصور میں ڈوب جائیے لکھتے ہیں تاجے روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں تاج روح القدس کے موہ سے سجدہ دا تاج روح القدس کے موہ تیج سے سجدہ دا رکھتی ہے بل لاہ وا ز گو ہےڑیا رکھتی ہے وو پا کی ز گو ہے اڑیا رکھتی ہے ولبو پا, زگوہر ہے واللہ پا زگوہر سبحان اللہ گو ہے شہن اللہ شہان الال حضرت کی شاعری سے ہمیں کیوں پیار ہے کیوں پیار نہ ہو کبھی تو کسی قرآن آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کبھی کسی حدیث کو کمپائل کر دیتے ہیں یعنی پوری حدیث گویا اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں شاندار واقعہ نبی پاک علط اسلام عہد تشریف لے گئے عہد پر کیا ہوا ذرا بتاتا ہوں پہلے شعر تو سن لیجئے کیا لکھتے ہیں ایک ٹھوکر سے عہد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر سے عہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں سبحان اللہ کیا فرما رہے ہیں ذرا واقعہ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریف پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے ساتھ تشریف لے گئے اتنی مبارک ہستیاں احد پر گئیں عشق کی زبان میں کہوں تو احد جھومنے لگا ویسے کتابوں میں لکھا ہے احد پر زلزلہ آ گیا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں جو سائنس کو تھوڑا سا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ارتھ کوئک یعنی زلزلہ اس کی کوئی پریڈکشن اس کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی جدید سائنس بھی نہیں بتا سکتی کہ کب کون سے ملک میں زلزلہ آئے گا اور زلزلہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی یہ اللہ کی قدرت کا وہ عظیم مظاہرہ ہوتا ہے دنیا بے بس نظر آتی ہے مگر رب کے حبیب کی شان دیکھو رب کے حبیب کے قدموں کی شان دیکھو اہت پر زلزلہ آ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے بہت کو ٹھوکر لگائی اپنے پیر سے مبارک پہروں سے ٹھوکر لگا کر فرماتے ہیں اے عہد رک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے عہد کا زلزلہ رک گیا میرے آقا نے ٹھوکر لگا کر زلزلہ روک کر بتا دیا کہ رب کے حبیب علیہ اثرات السلام کو رب نے کیسے کیسے کمالات نے نوازا بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی مگر ایک چھوٹا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ نبی یہ پاک علیہ ارات السلام کا یہ جملہ ذرا غور کیجیے گا آکا نے فرمایا کہ رک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں نبی تو خود میرے آقا علیہ اثرات السلام تشریف فرما تھے صدیق یعنی صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ موجود تھے شہید کون تھے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی تو ساتھ کھڑے تھے ابھی شہید تو نہیں ہوئے تھے گویا میرے آقا نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ ان دونوں نے شہید ہونا ہے اور بعد میں یہ شہید بھی ہوئے تو پھر نبی پاک علیہ السرات السلام کے علم غیب کو ہم کیوں نہ حق جانے کہ رب کے بتائے سے رب کی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بے شمار علوم عطا فرمائے تو بہرحال اعلیٰ حضرت اسی حدیث کی طرف اسی طرف مبارک واقعی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان ایڑیوں کی شان دیکھو جو عہد کے زلزلے کو روک سکتی ہیں اللہ نے وہ طاقت وہ توانائی نبی پاک علیہ سلاط السلام کی ان مبارک ایڑیوں کو عطا کی واقعہ سن لیا نا اب ذرا شیر سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا ایک چھوکر میں عہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں ایک ٹھوکر میں اوہد کا زلزلہ جا تارہ ایک ٹھوکر میں میں اوہد کا زلزلہ جا تارہ رکھتی ہیں کتنا نوکات اللہ اکبر اڑیا رکھتی ہے کتنا وکات اللہ اکبر اڑیا سبحان اللہ اگلا شیر ذرا سنیے اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر اے رضا طوفان محشر کے تلا سے نہ ڈر شاد ہو ہیں امت کو لنگر ایڑیاں سبحان اللہ آلہ حضرت کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں فرماتے تلاتم کسے کہتے ہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی تلاتم سے مراد جو بہت تیز تھپیڑے ہو موج کے طوفان جس میں آ جاتا ہے نا سمندر میں اس کو کہتے موجوں کا تلاتم تو اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور یہاں لنگر سے مراد کیا ہے لنگر سے مراد مددگار یا وہ رسی جس سے کشتی کو روکا جائے شاد ہو یعنی خوش رہے شاندار بات کہ احمد قیامت کے دن ہال ناکیوں کا غم کیوں کرتا ہے تو کوئی لاوارس تو نہیں ہے تیرا سہارا تو وہ رب کا محبوب ہے جس کی با برکت ایڈیا جو ہے وہ امت کی کشتی کو نجات کے کنارے پر لگانے کے لیے کافی اور وافی سہارا ہیں سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام ہی تو ہوں گے کہ جب اور نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ ازہبو الہ غیری تو آقا ہی تو فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا اے میرے غلاموں آؤ میں تمہارے لیے ہوں اور یہی انداز مولانا حسن ندا خان صاحب اپنے کلام میں بھی تو بتاتے ہیں نا کہ کہیں گے اور نبی ازہبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا غلام ان کی انعیت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا تو جب محشر میں نبی پاک موجود ہیں تو اے رضا پر تمہیں کس بات کا غم ہے ایک اور شاعر لکھتا ہے نا محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے سناخاں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے کیا خوبصورت انداز ہے تلاتوم کی بات بھی کی ہے طوفان کی بات بھی کی ہے اور لنگر کی بات بھی کی ہے کہ اگر لنگر مضبوط ہو کشتی کے ساتھ تو پھر طوفان اس کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے بے شک قیامت کے دن وحشتوں اور مش، مشکلوں کا طوفان ہوگا مگر امت کی کشتی کو جو لنگر ہوگا وہ نبی پاک علیہ السلاط اسلام کی مبارک ایڈیاں ہوں گی تو پھر ڈر کس بات کا کیا بات لکھتے ہیں اے رضا طوفان کے تلا سے نہ ڈر شاد ہو, ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیا اے رضا تو فان محشر کے تلا تم سے رضا تو فان محشر کے تلا تم نہ ڈر شاد ہو مت کو لنگر ایڑیا شاد ہو ہے کیشتی ام کو لنگر لنگیا شاد ہو ہے کشتی ہے کو <الحب> آ... کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اعلی حضرت نے کلام کے آخر میں کیسی خوشی کیسی نوید سنائی ہے ایک بہت خوبصورت کلام میں بھی تو آخر میں مکتے میں کتنی پیاری خوشخبری سناتے ہیں کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی تو انشاءاللہ اللہ محشر کے دن نبی یہ پاک علیہ رات وسلام ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ڈر نہیں ہے اعلیٰ پل رات کے بارے میں بھی تو لکھتے ہیں نا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد ہمیں اپنے آقا علیہ سرات کی رحمت پر ان کی عنایت پر ان کی شفات پر بڑا بھروسہ ہے ضرور کرم ہوگا کلام رضا سنتے رہیے سمجھتے رہیے اور اپنے دلوں میں شمع کو مزید فروزہ کرتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام لے کر حاضر ہوں گے اور اس کی شرح اور اس کے متعلق مدنی پھول سیکھیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوج رضا سے بوس تھا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدح ہاتھ میں وامل پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ہاتھ میں وامل پار ہے